پڑی بابن فی میرا ارحام <تصفح> زبیل ارحام رشتے دار ابھی میں نے کل بتلایا تھا کہ کتاب اللہ کے اندر میت کے شرعی وارثوں کے لیے جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ کل چھ ہیں نصف رب و سمن سلسان سلوس سلوس یہ فروض مقدرہ کہلاتے ہیں اور جو لوگ ان فروض کے حقدار قرار دیے گئے ہیں وہ اصحاب الفروض کہلاتے ہیں اور اگر میت کا کوئی صاحب فرد وارث نہ ہو کل مال بچا ہوا ہو یا اصحاب الفروض وارث ہیں ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہو تو یہ کل یا کچھ بچے ہوئے مال کا جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کو اسبا کہتے ہیں تیسرے نمبر پر یہ زبی الرحام جو یعنی میت کے رشتے دار جو نہ اساب الفروض میں سے ہیں اور نہ میت کا اسبا ہے <تصفح> یہ مسئلہ اج صحابہ میں بھی مختلف پی رہا ہے اور ایما کے درمیان بھی کہ زبی الرحام وارث قرار دیے جائیں گے یا نہیں <تصفح> مالکیہ اور شافعیہ توری سے زبیل ارحم کے قائل نہیں ہیں دلیل یہ ہے کہ جو آیات موارث میراث سے متعلق آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر کشمیر سے کنیا کماری تک کہیں زبیل ارحم کا ذکر نہیں ہے سمجھے نا دور دور تک ان کا ذکر نہیں ہے نہ اشتن نہ اشارت نہ کنایتن خبر حدیث ہے لیکن وہ خبر واحد کے درجے کی ہے جب کتاب اللہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اگر خبر واحد کی وجہ سے ان کو حصہ دلائیں گے تو یہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی جو جائز نہیں ہے ان کے برخلاف حنفیہ اور حنابلہ توریس زبیل ارحام کے قائل ہیں اور ان کی دلیل کتاب اللہ کی آیت و اول الرحام باغم اولا باد کی کتاب اللہ زبیل ارحم کیا ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں تو یہاں اس باطل الاشتحقاق بالوسل عام ہے قائم تو نہیں کی گئی کون سے رشتہ دار لیکن وسل عام کے ساتھ استحقاق بیان کیا گیا ہے <تصفح> ثابت کیا گیا ہے اور حدیث ابھی آپ پڑھیں گے <تصفح> کیا کہ مامو بھانجے کا وارث ہوگا حدیث آ رہی ہے تو اس سے جو ہے ہوتا ہے کہ زبید رام بھی وارث ہوں گے منترا کا کلن فعلیا آس رات نے فرمایا کلن کے معنی آتے ہیں بوجھ بوجھ سے مراد کیا ہے نابالغ بچے اور قرض یعنی جو شخص نابالغ بچے اور یا اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر مر جائے تو اس کا بیان ہے منترکا کلن جو نابالغ بچے یا قرضہ چھوڑ کر مرے و تو وہ میرے ذمہ ہے بیک المال سے میں اس کا انتظام کروں گا وہ ربا ما اور بعد دفعہ آپ نے الہیہ کے بجائے اللّہ و رسول ہی فرمایا وہ امن تارہ کا مالن اور جوشن مال چھوڑ کر مرے فلی و تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے وہ انا وارس و ملا مل وارس اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث اساب الفرود اور اسلباد میں سے نہ ہو یعنی بیت المال کے اعتبار سے آساسن کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال کو لے کر کے بیت المال میں جمع کریں گے وہ آنا وارش ہو مرلہ وارسا اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو آلو لہو اگر اس مرنے والے پر دیت واجب تھی تو میں اس کی دیت ادا کروں گا وہ آرس ہو اور میں اس کا وارث بنوں گا بیت المال کے لیے وا لو وارس ہو مل وارس والوں اور مامو اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو <coughs> اور مامو اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو یاقیلو انہوں کہ اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا یعنی اگر بھانجے نے کسی پر جنایت کی ہے جس کی وجہ سے اس پر دیت واجب تھی اور وہ مر گیا تو مامو اس بھانجے کی طرف سے دیت ادا کرے گا وہ اور وہ مامو اس بھانجے کا وارث بھی ہوگا تو مامو اور بھانجے کیا ہیں ایک دوسرے کے زبیل میں سے ہیں نہیں چلیے اللہ کے رسول ساس میں فرما ہے انا اولا بکل من ان میں ہر مومن کے زیادہ قریب ہوں بہ خود اس کی ذات کے یعنی ہر آدمی کو اپنی ذات کی فکر رہتی ہے اور حسب ضرورت وہ اپنی ذات کا انتظام کرتا ہے لیکن میں ہر مومن سے زیادہ ہر مومن اپنی ذات سے جتنا تعلق رکھتا ہے اس سے زیادہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اور مومن کو اب اپنے ذات سے متعلق جتنی فکر رہتی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کی فکر ہے <coughs> یہ امت کے اوپر آپ کی غایت شفقت کی بات ہے میں ہر مومن کے زیادہ قریب ہوں بنسبت اس کی ذات کے فمن ان تارہ کا بس جو مومن اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر مرے اودی اتنگ یا عیال نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے یا تو سب میرے ذمے ہے قرض کی ادائیگی کا بھی میں بیت المال سے انتظام کروں گا اور بچوں کی کفالت کا بھی میں بیت المال سے انتظام کروں گا سمن سارا کا دئی جو شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر جو شخص اپنے اوپر قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے تو وہ میرے ذمے ہے وہ منترا کا مالن فلی پلیور اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے وہ انا مولا ملا مولا لہ اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو ارسمال لہ میں اس کے مال کا وارث بنوں گا وہ افوق اور اس کی قید کو چھوڑاؤں گا آگے روایت میں آن کے بجائے انہیں یوں آیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے اور قید سے مراد کیا ماں یل زمہ مین الحقوقی میندئی ودیتی قید سے کیا مراد ہے ماں یل زمہ مین الحقوقی میندینی ودیتی یعنی وہ حقوق جو آدمی پر لازم ہوتے ہیں جیسے قرضہ ہے یا دیت ہے تو اس کو قید سے تعبیر کیا گیا کیونکہ آدمی اس میں مقید اور جکڑا رہتا ہے اور میں اس کی قید کو چھڑاؤں گا یعنی اگر اس پر قرضہ ہے تو میں بیت المال سے اس کا قرض ادا کروں گا اور اگر اس پر دیت ہے تو بیت المال سے اس کی دیت ادا کروں گا والخال مولا لا مولا لہو اور مامو اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث اصاب الفروض اور اصبات میں سے نہ ہو یا رسو ماں کہ وہ مامو اس بھانجے کے مال کا وارث ہوگا وہ یفکو آلہ اور اس کی قید کو چھڑائے گا ابو ابودا اب ماناہ یال روایت میں جو زیقن کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے عیال نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے پہلی روایت میں بھی اور اس روایت کے اندر بھی سرحد پر نظر ڈالیے کہ راشد ابن سعد اور مقدام کندی کے درمیان ابو عامر واسطہ ہے ان راشد نے سادن ان ابی عامر الحوزنی پچھلے وائٹ میں یہ نسبت نہیں بیان کی تھی بس خالی ان ابی عامر کہا تھا المقدام القندی تو بیچ میں کون آیا راشد اور مقدام کے درمیان ابو عامر اب آگے کہتے ہیں ابوداؤد کے روا زبیدی یو ان ابن اندن انل المقدام اسی حدیث کو زبیدی نے بیان کیا لیکن انہوں نے راشد کا شیخ ابو عامر کے بجائے کس کو ذکر کیا ابن عائض کو وہ روا ہُواویت النصالح ان راشدن تال سمیعت المقدام اور معاویہ نسال نے راشد کے حوالے سے روایت کیا کہ راشد نے کہا میں نے مقدام سے سنا واسطہ ہی ختم ہو گیا راشد اور مقدام کے درمیان چلیے ہند اب سلام ہندو ان وارش و ملا وارث الفقونی یہ اسی کا معنی نے حوالہ تھا کہ یہاں آن ہے یہاں ان ہے دونوں کا معنی ایک ہے کہ میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کی قید چھڑاؤں گا اور اس کے مال کا وارث ہوں گا اور مامو اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو کہ وہ یفوکو اونی وہ اس کی کس کی مرنے والے بھانجے کی قید چھڑائے گا اور اس کے مال کا وارث ہوگا پڑھی <تصفيق> حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انّا معولند نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کہ نبی علیہ السلام کا ایک آزاد کردہ شخص انتقال کر گیا وطارا کا شعین اور اس نے کچھ مال چھوڑا والا مدا والا دن اور نہیں چھوڑی اس نے اولاد اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار جو اس کا وارث ہو فقال رسول اللہ شاہلم آتو میرا سہو من اہلی کریتی اس کی میراث یعنی اس کا ترکہ جب کوئی وارث ہے ہی نہیں تو میراث کہاں ہوگی مہیل کا چھوڑا ہوا وہ مال جو اس کے وارث کو دیا جائے وہ میراث کہلاتا ہے اور جب اس کا کوئی وارث ہے ہی نہیں شرعی تو پھر اس کا ترکہ میراث نہیں کہلائے گا مراد یہاں پر میراث سے ترکہ ہے تو آپ نے فرمایا دے دو اس کا ترکہ اس کی بستی والوں میں سے کسی شخص کو قال کال ابوداؤد حدیثانہ اتم صنع دیکھے حد دسنا مصدن کال حد دسنا یاحیہ کالا حدسنا شوبہ یہ شوبہ کون ہے مصد امام ابو داؤد کے استاد کو مصدد ہیں اور مصدد کے شیخ الشیخ شعبہ ہیں دوسری صنعت ہا عثمان حد دسنا عثمانعبی قال حدثنا دسنا بن الجرا انسفیانہ جمیان اب آگے جو ہے شوبہ اور سفیان یہ دونوں ایک ساتھ ہو کر ابن اسفحانی سے روایت کرتے ہیں الآآر ہی لیکن شعبہ نے جو روایت کیا ہے وہ ان الفاظ کے مقابلے میں ناقص ہے یہ الفاظ جو روایت کیے ہیں وہ سفیان نے روایت کیے ہیں تو اسی کو امام ابو داود کہہ رہے ہیں کہ حدیث سفیان بنسبت حدیث شعبہ کے اتم اور اکمل ہے وکالہ مصدد قال فقال قال نبی صلی اللہ علم ہاں آدن من اہل آرزی کیا اس مرنے والے کے اہل مطل میں سے کوئی یہاں ہے کالو نعم لوگوں نے بتلا کہ ہاں ہے قال ف میراسو تو اسی کو دے دو اس کا ترکہ اصل میں آپ نے جو یہ فرمایا کہ اس کی بستی کے رہنے والوں میں سے کسی کو دے دو تو یہ منحص ال استحقاق نہیں تھا استحقاق تو مریض کے ترقہ پر وارث کا ہوتا ہے اور وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا کوئی وارث نہیں اور جب اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر وہ ترکہ بیت المال کا ہوا اس کا ترکہ جو ہوا وہ بیت المال کا ہوا جس کے آپ متولی ہیں تو جس کو بھی آپ مشرف سمجھیں اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں تو مراد یہ تھا کہ اس کی بستی کے رہنے والوں میں سے جو شف ایسا ہو کہ وہ مصرف ہو سکتا ہے صدقے کا تو اس کو دے دو تو یہ بطور تصدق تھا سمجھے؟ یہ بستی کے کسی آدمی کو دینا جو ہے بطور استحقاق نہیں تھا بلکہ بطور مسر اور بطور تصدق تھا. یہ عبداللہ ابن برہدا اپنے باپ بریدا سے روایت کرتے ہیں انہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا اِنَّا اندی میراث رجم من الزدی میرے پاس قبیل ارض کے ایک شخص کی میراث ہے یہ یمن کا قبیلہ تھا میرے پاس قبیل ارض کے ایک شخص کی میراث ہے ولست و ازدی ادف علئی اور میں اس کا کوئی ازدی رشتے دار نہیں پاتا کہ جس کو میں یہ میراث دے دوں اور نہیں پاتا میں کسی ازدی کو یعنی اس کے کسی ازدی رشتے دار کو جس کو میں یہ دے دوں قال آپ نے فرمایا فضحب فلتمس عزدی حوضن جب اس کا کوئی رشتے دار نہیں ہے اور تم بھی اس کے کچھ نہیں لگتے ہو تو تم نے اسے اٹھایا ہی کیوں اب وہ تو لکتا ہوا نا اور اگر کوئی شب لکتا پڑی ہوئی چیز اٹھا لے تو سال بار اعلان کرتا پھر کہ جس کی وہ میرے پاس سے لے جائے تو وہی حکم لگایا ہے یہاں پر جاؤ اور تلاش کرو کسی ازی کو ایک سال تک کالا راوی کہتے ہیں فطاہ بادل وہ شخص ایک سال کے بعد آپ کے پاس آیا ف اور بتلایا یا رسول اللہ لم اجد ارضی اج فہلے نہیں پایا میں نے اس کے کسی عرضی رشتہ دار کو جس کو میں دوں قال آپ نے فرمایا فن اچھا سے جاؤ فن ضرور اول خزائن تلقاؤ تو دیکھو کسی سب سے قریب تر خدای کو جس سے تم ملو فد فاہو لئی اور اس کو دے دو یعنی قبیل بنو خزا آ کے اول خدائی اور آگیا ہے قبرا خدائی دونوں کا معنی ایک ہے اس سے مراد قبیل بنو کا ایسا شخص ہے کہ جو بلو خدا کے مور سے آلہ سے قریب تر ہو بلو خدا کے مور سے آلہ سے قریب تر ہو فلما ولہ پھر جب واپس ہونے کے لیے اس نے پشت پھیری کالا آپ نے فرما علیہ رج میرے پاس اس آدمی کو لاؤ فلما جا تو جب وہ آپ کے پاس آ گیا کا اندر قبرا خدا آزر قبرا خدا آ یہ اس کا بھی وہی مانا ہے اول والا کا جو معنی تھا یعنی بلو خدا کے سب سے بڑے اور سے مراد کیا یعنی ایسے شخص کو جو ان کے موری سے آلہ سے قریب تر ہو فتفا ہوئی لے تو اس کو دے دو اب ایک سوال اٹھتا ہے کی وہ مال کس کا ترکہ تھا ایک عزدی شخص کا تھا نا بہندی میراث اور رجل منر ازب میرے پاس قبیلے ازد کے ایک آدمی کی میراث ہے تو جب ترکہ جو ہے عزدی شخص کا تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا تو خزائی کو کیوں دلوایا گیا تو دونوں قبیلے الگ الگ ہیں نا جب ترکہ ازدی شخص کا تھا تو خدائی کو کیوں دلایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بنو خدا ابھی یہ عزدی ہی تھے سنج اصلاً یہ یمن کے قبیلے ارض سے تعلق رکھنے والے تھے اور یمن سے مکہ آ گئے اور بنو حاشن سے انہوں نے معاہدہ کر لیا محالفت حلف کر لیا تو یہ بلو خزا کہے جانے لگے خزا کہے جانے لگے کیونکہ خزون کے معنی کاتا کے ہیں خزون کے معنی کاتا کے ہیں تو جب یہ مکہ آ کر کے بس گئے اور بنو ہاشن سے انہوں نے دوستی کا معاہدہ کر لیا تو ان کا تن قومی یہ اپنی قوم سے یہ الگ ہو گئے سمجھے نہیں اس وجہ سے ان کو خدای بمانہ منقطع کہا گیا وجہ تسمیہ سمجھ لیجئے حسن بلو خدا بھی یمنی ہیں یمن کے قبیلے ارض سے ہیں لیکن جب یمن چھوڑ کر یہ مکہ چلے آئے اور وہاں بس گئے اور قریش مکہ میں سے بنو ہاشم سے انہوں نے دوستی کر لی یارانہ کر لیا معاہدہ کر لیا تو اب اپنی قوم سے یہ الگ ہو گئے تو اس وجہ سے ان کو بنو خدا کہا گیا خدائی کہا گیا کیونکہ خزون کے معنی قطع کے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی برادری سے قطع تعلق کر لیا ان قطع ان قومی اس وجہ سے یہ خدائی کہے گے چلیے بلو خدا کا ایک شخص مر گیا تو نبی علیہ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنی میراث لے کر کے آیا کون جو مر گیا تھا کہ ماتا رجل من خدا بلو خدا کا ایک آدمی مر گیا اتن نبیا بتا کی زمین کس کی طرف لوٹے گی وہی رجر الم الخدا کے تو وہ آدمی اپنی میراث لے کر کیا ہے کہ میں مر گیا ہوں یہ کسی کو دے دوں اوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے میراسی مجھول میں جھول پڑھو نبی علیہ السلام کے پاس اس کی میراث لائی گئی فقال آپ نے فرمایا اس کا کوئی وارث یا رشتے دار تلاش کرو پس نہیں پایا انہوں نے اس کا کوئی وارث اور نہ کوئی رشتے دار تو اللہ کے رسول آسن فرمایا آتو القبرہ من خدا دے دو, دے دو اسے بنو خدا کے بڑے کو کار یاہیا کہتے ہیں میں نے بار دفعہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہوئے سنا انذرو اکبر رجولم من خدا بنو خدا کے کسی بڑے آدمی کو یعنی ایسے شخص کو دے دو جو موری سے آلہ سے کری بہو پڑی <تصفح> <تصفح> <تصفح> اگر مرنے والے کا کوئی صاحب فرض وارث نہ ہو کل مال بچا ہوا ہے یا اصحاب الفروز وارث ہیں ان کے اپنا اپنا مقرر حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہے تو اس کل یا کچھ بچے ہوئے مال کو لینے والے کیا کہلاتے ہیں اسبا پھر اگر یہ کل یا کچھ بچے ہوئے مال کے پانے کا استحقاق میت کے ساتھ خونی رشتے کی وجہ سے ہے تب تو وہ اسبے نصبی کہلاتے اور اگر یہ استحقاق میت سے خونی رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ میت کبھی اس کا غلام تھا اس نے اس کو آزاد کیا تھا یعنی یہ میت کا موطق ہے میت کا مول عطاقا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں عصب سببی اور اس احتاق کی وجہ سے استحقاق کو کیا کہتے ہیں ولا حق ولا یہ بات آئی سمجھ نہیں تو میت کا کوئی عصب نصبی نہ ہونے کی صورت میں میت کے موتک اور مول عطاقا کو مال ملنا یہ تو متفق علیہ ہے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ آزاد کردہ مر جائے اور اس کا کوئی نسبی اسبا نہ ہو نہیں آزاد کردہ مولا مر جائے اور اس کا کوئی نسبی اسبا نہ ہو تو بچا ہوا مال اس کے غلام کو ملے ایسا نہیں لیکن یہاں حدیث میں یہی یہ دکھایا گیا ہے بات آ کر ایک ہے موتک تو میت کے موتک جس کو مول عتا کہتے ہیں وہ تو اسب سبب ہی ہے اگر میت کا کوئی نسبی اسبا نہیں ہے تو بچا ہوا مال اس کے مول اتاقا کو ملے گا لیکن اگر مولا مر جائے جس نے کوئی غلام آزاد کیا تھا اور اس مرنے والے مولا کا کوئی نصبی اسبا نہ ہو تو بچا ہوا مال اس کے آزاد کردہ غلام کو ملنا یہ ائمہ میں سے کسی کبھی مذہب نہیں ہے لیکن حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے حضرت ابن بعد سے روایت ہے کہ ایک شخص مر گیا والم یادا و اور نہیں چھوڑا اس نے کوئی وارث نہ صاحب فرض اور نہ اسبا اللہ غلام اللہ سوائے اپنے ایک غلام کے کان آتا جس کو اپنی زندگی میں آزاد کر دیا تھا تو اللہ کے رسول ساز نے پوچھا ہل لہو اہدو کیا اس کا کوئی وارث ہے کال اللہ لوگوں نے بتلایا کہ نہیں وارث تو کوئی نہیں اللہ غلام اللہ البتہ اس کا ایک غلام ہے کان جس کو اس نے اپنی زندگی میں آزاد کر دیا تھا خواجہ اعلی رسول اللہ شاہلم میرا سہو لہو تو اللہ کے رسول شاہ سلم نے اس مرنے والے کی میراث اس کے آزاد کردہ غلام کو دلوائی تو اب حالانکہ یہ بتایا میں نے کہ کسی کا مذہب نہیں ہے تو اس عدیز کا جو ہے جمہور علماء کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آزاد کردہ غلام کو دلوانا بطور استحقاق نہیں بلکہ بطور مصرف تھا اس لیے کہ جب اس کا کوئی مرنے والے کا جب کوئی وارث نہیں نہ صابل الفروض میں سے ناصب نصبی میں سے ناصب سببی میں سے تو وہ مال اس کا چھوڑا ہوا مال بیت المال کا ہوا جس کے آپ اثر متولی ہیں سمجھے نا کہ آپ مسالے مسلمین کے اوپر فقراء مسلمین کے اوپر آپ خرچ کریں چونکہ آپ کے علم میں یہ بات بھی لائی ہوگی کہ اس کا آزاد کیا ہوا غلام جو ہے وہ حاجت مند ہے تو اس کو مصرف سمجھ کر کے آپ نے اس کو جو ہے دلوایا کہ اس کو دے دو چلیے شوہر نے بیوی پر الزام لگایا بیوی انکار کرتی لعان ہوا سمجھیں گے تو اب وہ عورت ملائینہ کہلائے گی لعان کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نسب ماں سے ثابت ہوگا اسی لیے ماں اور بیٹے کے درمیان میراش بھی جاری ہوگی ماں اگر مرے تو بیٹا وارث ہوگا بیٹا مال چھوڑ کر مرے تو وہ ماں وارث ہوگی باپ سے نہ اس کا نصب ثابت ہوگا اور نہ باپ اور بیٹے کے درمیان میراش جاری ہوگی اس لیے کہ باپ تو انکار کر چکا ہے اس نے تو دوسرے پر الزام دیا ہے تو اسے نصب ثابت نہیں ہوگا اتنی بات سمجھ رہے نہیں <coughs> شوہر نے بیوی کے اوپر الزام لگایا اور بیوی نے انکار کیا سے لیان کرا گیا دونوں کے درمیان تو اب وہ عورت ملائنہ کہلائی اب لیان کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نصب ماں سے تو ثابت ہوگا باپ سے ثابت نہیں ہوگا اسی لیے ماں اور اس بیٹے کے در... اس ملائنہ ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان میراث جاری ہوگی ملائن باپ اور بیٹے کے درمیان میراث جاری نہیں ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المر اتو تہ رزو عورت حاصل کرتی ہے تین طرح کی میراثیں عورت حاصل کرتی ہے تین طرح کی میراثیں عطیقی ہا میراثی ہا مزا ہے عورت حاصل کرتی ہے تین طرح کی میراثیں میراث اپنے آزاد کردہ کی میراث یہ تو اجماعی ہے بھائی جس کو آزاد کیا تھا اگر وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے اور اس کا کوئی نسب اصبی نہیں ہے تو بچا ہوا مال آزاد کرنے والا یا آزاد کرنے والی لے گی نا جس نے اس کو آزاد کیا تھا یہ تو بلا کا ہوا مسئلہ تو ایک تو اپنے آزاد کردہ کی میراث دوسرے وہ لکیتی اپنے لقیت کی میراث لکیت پڑا ہوا بچہ ملا پڑا ہوا بچہ ملا اٹھا لائی کوئی عورت یا اٹھا لایا کوئی مرد اس کو پالا پوسا بڑا کیا اب اگر وہ بچہ مال چھوڑ کر کے مرتا ہے تو وہ جو عورت اٹھا لائی تھی پالا پوسا تھا وہ اس کا وارث ہوگی وہ لکیت یعنی وہ میرا سا اور اپنے لقیت کی میراث سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے یعنی او او کہیں کوئی بچہ پڑا ہوا تھا عورت جو ہے اب کیسے پڑا ہوا تھا یہ تھوڑے کی تھیلے میں سے گر گیا تھا ڈال گئی ہوگی تو یہ اس کو اٹھا لائی اور اسے پالا پوسا بڑا کیا اب وہ بچہ جو ہے وہ لقیت جو ہے مال چھوڑ کر کے مرا تو یہ عورت وارث ہوگی وہ والا دیا لذیذ لاحی والا دیا اور اپنے اس لڑکے لڑکے کی میراث پائے گی جس پر لعان کیا تھا جس پر لعان کیا تھا تو اس میں اول اور سالس کو متفق علیہ اپنے آزاد کردہ کی میراث پانا یہ ولا کہلاتا یہ بھی متفق علیہ اور اسی طریقے سے مولائنہ عورت اپنے بیٹے کی میراث پائے گی یہ بھی متفق علیہ بیچ کا جو مسئلہ ہے وہ لکیت <clears throat> یعنی اپنے لقیت کی میراث پانا جس بچے کو پڑا ہوا پایا اور اسے اٹھا کر لے اس کی پرورش کی بڑا کیا اور وہ بچہ مال چھوڑ کر کے مرا تو اس, اپنے اس بچے کا جو ہے وارث ہونا یہ صرف اسحاق ابن راہ وح کا مذہب ہے جمہور علماء اور ایما میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے لہذا جمہور علماء اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں اس اس جو درمیانی جز ہے حدیث کے اندر اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں لکیر کی میراث لینا بطور استحقاق نہیں ہے بلکہ بطور مشرف ہے لقی اگر مال چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ مال بیت المال کا ہے وہ مال کس کا ہے بیت المال کا ہے اب چونکہ بیت المال سے فقرا اور مساکین حاجت مندوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے وہ عورت بھی حاجت مند تھی اس وجہ سے آپ نے اس کو دلوا دیا تو بطور مصرف کے نہ کی بطور استحقاق کے اللہ کے رسول صاحب اللہ نے ملائنا کے بیٹے کی میراث کے, کے لیے مقرر کی ہے اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے یعنی وہ ملائنا مر گئی اس کے بعد ملائنا کا بیٹا مال چھوڑ کر کے مرا تو اس صورت کے اندر اس کا چھوڑا ہوا مال ملائنہ کے وارثوں کو ملے گا <تصفيق> ایک بار میں نے کوئی چیز جو ہے چھپائی کوئی پائے نہ اور بچوں سے بتا دو کہ میں نے بچوں سے بتا دیا کہ میں نے کہ وہ میں نے فلاں چیز وہ فلاں جگہ چھپائی ہے کوئی لینا نہیں اب تو جب بتا دیا تو پہلے وہ تو جگہ جانی گئی تو بچی نہیں آج بھی جو ہے غلطی سے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بتا دینا آج پانچو گھنٹے میں حاضری ہوگی پھر حاضری لینے کا فائدہ کیا ہوا <laughs> پہلے ہی بتا دیا جب تو آج نہیں حاضری ہوگی اب تو آج حاضر ہیں آپ سب کی حاضری لگاتا ہوں